بس اللہ محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ شاہی تمام سامعین برادر خارا سب کو باقی سلام حستے ہیں ہمارا سلسلے دس کتاب د شریف میں سے تب دعوت شریف صفین بادشاہ میں سے در نمبر ایک سو انچاس اور الحمدللہ للہ اولاد خمشاہ زہرا کے تصویر کے ساتھ ختم ہوا آج جو ہے نا یا جو ہے سجدوں کے بارے میں ہیں ان تین سجدے ہیں نمازوں کے بعد ایک ہے سجدے شکر اور ایک ہے سجدے تلاوت اور ایک ہے سجدے صاحب ہاں جی تو میں سوچا ان تین سجدوں کا دو سجدوں کا تو یہاں پر ذکر ہے اسی مقام پہ اولاد آسرائے شروع ہونے سے پہلے تو سہجۂ صاحب کبھی بھی ایک دفعہ آپ لوگوں کو تفصیل سے بتا کے رکھوں تاکہ بار بار جو سوالات اٹھتے ہیں موضوع پر ہاں جی وہ آپ لوگوں کا حل ہو کے رہے تو آج جو ہے سہجۂ شکر کے بارے میں کچھ رائج کروں گا اور کتاب دعوت شریف کے سے اولاد ختم ہونے کے بعد اظہارا کے تصویر پر چننے کے بعد یہاں لکھتے ہیں تمیر قمیر جو ہیل رحمہ کے جب بارات میں کہ ہر نماز کے اختتام پر ہاں جی رف یعنی ہاتھوں کو اٹھائے بغیر الرفید ہاتھوں کو اوپر اٹھائے بغیر ایک سج شکر بجا لائیں ہاتھوں جو ہی نماز آپ کا ختم ہو گیا تجویح زہرہ بھی آپ نے پڑھ لیا تو ہر فرض نماز کے بعد جس طرح سنتوں میں بھی سجۂ شکر ہے فرض نماز کے بعد بھی ایک سج شکر بجا لائیں ہاتھوں کو اٹھائے بغیر اور سجے میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں نماز کی توفیق ہونے اور نیز دینی و دنیاوی حاجات براری کے لیے نہایت اس جو انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں دعا کریں کیونکہ نماز جو ہے یقیناً نماز کی توحید اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی فضل ہے اس کا احسان ہے اگر آپ غور کریں اگر ہماری چشمی بصیرت جو ہے کھلا ہوتا تو جس لمحے میں آپ نماز میں مصروف ہیں آپ نماز صبح میں مصروف ہیں آپ نماز عاصر میں مصروف ہیں معربی شاہ زور میں مصروف ہیں اسی لمحے میں دنیا میں کتنے لوگ کتنے گناہوں میں غرق ہوں گے کیا کیا حصق و حجور میں مبتلا ہوں گے کیا کیا منکرات کا شکار ہوں گے کر رہے ہوں گے اس کے لیے بنا رہے ہوں گے اتکاب کر رہے ہوں گے اس وقت اللہ نے آپ کو توفیق دے دیا کہ آپ اللہ کی بندگی کریں اللہ کے لئے رکو سجود قیام و سجدہ کریں تو یہ سو فیصد اللہ کے حقے پر فضل انعام اور لطف و کرم ہے چنانچہ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا ولی اللہ حضل اللہ علیہ و رحمۃ اللہ تبا تم شیطان اللہ کا فضل و کرم تمہارے اوپر نہ ہو تو تم سب شیطان کے پیروکار بن جاؤ گے اک وردح النائے وََ تم تم اللہ حضل المحمۃ اللہ کن تم منا الخاثرین اللہ کا فضل و کرم تم ورنہ تم سب خسارے میں پڑ جاتے اک و راج ہنماء ولہ اللہ حضم و رحمۃ مع ذکا من کو منہ دن آباد میں اللہ کا فضل و کرم تم ہو اس کا فضل و رحمت تم ہو تو تم میں سے کوئی بھی ہرگز اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکیں اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو جانے گرمی کسی بھی عبادت گندگی کی توحق ہن اس کو بجا لانا اللہ کی فضل خاص اس کی رحمت اس کی نعمت سے لہٰذا جی یہ دو قرآن سنت سے ثابت ہے اور جس شاہ سے نے بھی حق میں بیان فرمایا کسی بھی نعمت کے حصول پر ہاں جو کہ ہر نعمت اچانک ہی ہوتی ہے اللہ کے اللہ کے لطف گرم سے تو آپ کو سجدہ کرنا سجدہ شکر بجا لانا یہ سنت عمل ہے اللہ کو اللہ کے رسول کو پسندیدہ عمل ہے یا کوئی بلا آپ سے ٹل جائے کوئی مثبت ٹل جائے اس پر بھی سجدہ شکر کرنا سنت ہے یا کوئی انعام خواہ ظاہری ہو خواہ باطنی ہو نماز کی توفیق باطنی نعمت ہے روحانی نعمت ہے اور سب سے بڑی نعمت ہے اگر رکن الہی کو قائم کرنے کی تو سب سے بڑی نعمت اس نعت کو اگر کوئی انکار کرتے ہیں تو سمجھو نے ساری نعمتوں کا انکار کیا لہذا اس کسی بھی نعمت کے حصول پہ سج شکر کرنا یہ غن عبادت ہے اور سنت بادش ثواب ہے اور سید شکر کی نیت ہے اس جدو سجد شکری قربن اللہ ازدوں میں سجدہ کرتا ہوں سجت شکر شکر کا سجدہ اور بطری اللہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تو یہ سجدہ شکر جو ہے ہم نے کرنا ہے لیکن جو ہے یہاں ایک چیز میں لوگوں کو جو کر کے جانا ضروری سمجھتا ہوں اس پاک محل کے اندر کچھ علامہ بشیر نے نواز صوفی میں ختوہ دے دیا اور اس کے بعد اسی کے بہت سے ہمار نکلے اور جو ہے اب ایک نظریہ بن گیا کچھ حضرات جو ہے صبح کی فرض نماز کے بعد اور عصر کی فرض نماز کے بعد سردۂ شکر کرنا مقروض سمجھ کے نہیں کرتے نہیں کرتے لوگوں کو بھی منع کرتے خود بھی, بھی کرنے کہتے ہیں لوگوں کو بھی منع کرتے جب کہ فکل آفت میں جو سرجے کی جو عبارت ہے سرد شکر کی اس میں کوئی ٹائم مختص نہیں ہے جانے اس میں یہ عبارت ہے کہ جب چاہیں آپ کسی بھی نعمت یا غیر مطلب نعمت کے حصول کے وقت اور کوئی بھی بال مصبت جس سے نے خود کو بچانا تھا اللہ نے بچا لیا وہ نعمت آپ کو ملا اس راب اللہ کے شکر کرنا ایک سنت عمل ہے باعث ثواب کم ہے باعث حاجر کم ہے تو ان کا یہ جو فدوہ جو ہے ہمیں یعنی صرف سوال اٹھایا اس کے جواب میں اللہ مر نے جو دے دیا کہ سجائے شکر کرنا صبح کی نعماز مخروح ہے اس سلسلے میں انہوں نے جو دلیل پیش کیا وہ دلیل جہاں تک بندہ آخر کو سمجھ جاتا ہے جانتا میں ہے جہاں تک میں نے اس موضوع پر غور ہی کرتا تمبر کیا ہے وہ دلیل چند پختہ دلیل نہیں ہے اتنی منطقی دلیل نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم اس عمل کو چھوڑ دیا جائے تو اس سلسلے میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو گفتگو کر مطلب کو سمجھنے کی کوشش کریں تو میں نے ایک وہ ہم کے زالی کے عنوان سے اس کی ایک توجہ دی کہ ہمارے بعض حضرات علم حضرات جو ہے حضرات علما صوبہ کی فرض نماز اور عصر کی فرض نماز کے بعد سے شور کرنے سے منع کرتے اور اس سے مغروض سمجھتے ہیں چنانچہ علامہ بشیر مرحوم نواز صوبے میں کافی عرصہ پہلے لکھ چکا ہے جس پر ان کے ہم خیال لوگ عمل کرتے اور دوسروں کو بھی منع کرنے کی کوشش کرتے جبکہ جو ہے سلسلہ صاحب کے پیرانے ترغت اور باون مرحوم سے میں خود سوال کیا اور دور حاضر کے پیر تیرگ حضرت سعید محمد شاہ نورانی اور آپ کے حامی جیت علماء کرام جیسے مفتی اعظم سید محمد شاہ حلوی سعید حسن شاہ شکری سید محمد مچلوم مرحوم سید احمد علی سعید علی شاہ سعید شمس الدین شعر علی شاہ شمس العلماء مرحوم اور دیگر بہت سے ممتاز علمائے کرام دعوت برکات ہوں سجائے شکر کو اس کے اطلاع پر باقی سمجھتے ہیں اور ہر نماز کے بعد باعث ثواب اور عجیب قرار دیتے ہیں تو اس سلسلے میں جو ہے ایک دلیل تو تو اس سے معلوم کہ ایک دلیل تو پیرانی ترکت کی راہ و روش اور نظریات ہمارے لیے لازم التفا ہیں اور پیرانی ترکت میں سے کسی نے بھی منع نہیں کیا نہ قدیما نہ حدیثاً نہ پہلے کسی بزرگ نے اور نہ کسی موجودہ پرانی درخت نے لہٰذا جو ہے یہ ہمیں سنت عمل ہے مشتابہ ہے اس کو اگر کوئی اور منع کرتے ہیں تو اس کی منع ہمارے لے اتنی اہمیت نہیں رکھتے دوسرا جو ہے شاہ شاس محمد نقبا رحمۃ اللہ لے کے ہم سب پیروکار ہیں آپ نے سند شکر کے بحث میں کسی قسم کی قید نہیں لگائے اور صبح کی نماز یاسیقی نماز کے بعد سید شکر سے ہرگز منع نہیں کیا ہے بلکہ سید شکر کو بصورت اطلاق ایک مستحب و باعث عجیب و شاق عمل قرار دیا اور کسی بھی نعمت غیر ترقبہ کے حصول یا دف آفات و بلی بلیات کے وقت کہ جس کا آپ خوف محسوس کر رہے تھے اور خوف کھا رہے تھے اس کے دور اور ہٹ جانے پر سد شکر بجا لانا مشتاق عمل قرار دیا شاث نے فقہوت میں اور آپ کی فقہ واوت کے عبارت یہ ہے کہ وکا نرا سیدت صاحب سیدتانی دو, دو سیدِ صاح کے علاوہ دو سد سد اور ہیں ایک سید تلاوت صدر و تل سد شکر فرمایا احمد سجدہ شکر جو ہے آپ نے فرمایا سجت الواحد ال ایک ہی سزا ہے سجۂ شکر مجاللہ دتن منت تق ان اور یہ اس میں اللہ اکبر نہیں پڑ جاتی راحول دین ہاتھوں کو اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے تقبیر پڑھتے ہوئے وغیرہ میں اس کے علاوہ دوسرے جو عام عام کی جاتے وہ بھی ضرورت نہیں لیکن سر سر تو آپ نے سزے میں رکھنا ہے تو یہ سجدہ کب کیا جاتا ہے وہی املی شکر نعمتین تشر و لہ یا کسی نعمت کے شورانے میں جو آپ تک پہنچی ہے منہ صلاح یا تصف ایسے جگہ سے تھا آپ کو کوئی گمان نہیں تھا اور لداف یہ بلی یا کوئی ایسی بلا مثبت ٹل گئی جس سے آپ اپنے آپ کو بچا رہے تھے تو ایسی صورت میں جی کوئی نعمت آپ کو ملا یا کوئی بلا ٹل گیا ان دونوں صورتوں میں آپ سجدے میں جائیں گے فیاقول ما یا شاعر پڑھیں گے جو کچھ آپ چاہیں شکری شکری کے کلمات اور دعا اور دعا کے کلمات کما یلی کو بحالی جس طرح آپ کی حالت کے مناسب اولاد فی مکالی جو آپ کے زبان پہ آ جائیں یہ بارہ جو ہے فکر الحبت سفر نمبر باسٹھ پہ جو نیا شام بھائی جاز کا تو یہ جو ہے شہد شکر کے جو ہے دعا ہے شدید شکر کے بارے میں شاہ علیہ الحمٰ کے فق الحبت کے عبارت ہے اس میں آپ نے سب صاحب فرمایا سائزۂ شکر جو ہے ایک مصعب عمل ہے ہاں جی جو کسی بھی نعمت غیر متراقاقی حصول یا کسی بلہ کے ٹس جانے پر اس کا کرنا سنت ہے اس میں جو ہے شاہ سین علیہ رحمہ کے اس واضح عبارت کے بعد ہاں جی اس میں کوئی قید نہیں لگایا عاصر کے بعد جائز نہیں صبح کے بعد جائز نہیں ہاں جی اس میں ہمیشہ اس عمل کی سنت ہونے پر سنی عبارت میں آپ نے فرمایا لہٰذا اس سے واضح عبادت کے بعد کسی کو اکیل کال کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ایک تو آپ نے سو کے علاوہ دو اور سجدہ سرد تلاوت اور شرجۂ شکر کے وجود کو واضح کر دیا یہ سرد شکر بھی ہے سرجۂ تلاوت بھی ہے اور سجے تلاوت میں تو چار صورتوں میں واجب ہیں اور باقی گیارہ صورتوں میں مصطاب ہے سر تلاوت نے سجے تلاوت چار ستوں میں واجب کل پندرہ سنتیں اور باقی گیارہ میں سنت سرجیہ تلاوت وہ بھی حقیقی میں سراحت تنہائی ہوئی اس پر کسی کو کوئی گنجائش نہیں لیکن سجے شکر کی حیثیت ہمیشہ استحباب کی ہے اس میں وجوب کا حکم نہیں ہمیشہ مشتاب عمل ہے ایک تو یہ ہو. دوسرا حضرت شاست محمل رحمان نے سرجیہ شکر بجا لانے کی دو اسباب و علت و مقام بیان کیا کہا کسی نعمت کے حصول پر یہ سجدہ کی جاتی ہے یا دفع بلیہ و آفات پر بلا آفات ٹل گیا مصبت ٹل گیا اس بلا آپ نے یہ سجدہ کرنا ہے۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ توفیق نماز یعنی سوال ہے نماز کی توفیق نماز صبہ عصر توفیق جو ہے یعنی توفیق نماز نماز صبح عصر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ کے حق میں نعمت ہے یا نہیں تو کوئی بھی شعور جو انکار نہیں کر سکے گا کہ کی عبادت خصوصاً نماز جو کہ دین کا ستون ہے اور میرا مومن اللہ کی عظیم نعمات منوی میں سے یعنی اس پر کسی کو شکی کوئی گنجائش نہیں اب جب کہ تحفے نماز اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ہونے کے بعد اس عظیم نعمت پر شکر کرنا شکر دعوت کے سری عبادت سے ثابت ہے خالی شکر نعمتن تثر و ہیں آپ نے فرمایا یا کوئی نعمت جو آپ تک پہنچیں سے ایسے جگہ سے جہاں سے آپ کو گمان ہی نہیں تھا تمام نیک اعمال کی توفیق اللہ کی طرف سے اس کے فضل خاص سے ٹھیک ہے جی تو ایک نعمت ہے اور شاہ سید محمد نرواس نے شکر کو کسی خاص وقت کے ساتھ مختصر نہیں کیا اب عرما جب بھی یہ نعمت آپ کو ملے سہد شکر نے سنت ہے نہیں فرمائے فلاں وقت پہ سنت فلان وقت پہ نہیں ہے بلکہ جب بھی کوئی نعمت ظاہری وہ بات ملے ہاں جی تو شنجے شکر کرنا سنت و مشتاب عمل ہے اور اگر صبح واسر کے نماز کے بعد مغروح ہوتا ہے اور مغروح ہوتا ہے تو شاشد علیہ رحمہ ضرور بیان کرتا ہے ایک بار دوسرا شنج شکر اور شنج تلاوت دونوں کو شاشد علیہ رحمہ نے کسی زمان سے قید نہیں کیا سجائے تلاوت میں بھی جب بھی آپ تلاوت کریں اور سجے کے آدھ آئیں آپ نے سجدہ کرنا ہے اس کے لیے زو علاثر مار بھی اشا کوئی قید نہیں ہے اور سجۂ شکر کے لیے بھی کوئی قید قید زبان نہیں ہے فلاں وقت میں جائز ہے فلاں وقت میں جائز نہیں ہے ایسے کوئی قید شاشر علیہ رحمٰن فیک میں نہیں لگا اور سجۂ تلاوت کو خدا علمہ بشن مرحوم اور ان کے ہم حیال گروبن بھی میں نے نہیں سمجھا وہ خود بھی جو ہے جب سجدہ سجا طلبات پڑھیں تو کر سکتے ہیں تو صرف سجدہ شکر کیسے مغرو ہوا اگر سجدہ نماز کے جز ہونے پر اللہ نے یہ کہا چونکہ نماز یہ فقہ میں ہے صبح کے فضل نماز کے بعد عاصر کے فضل نماز کے بعد نفل پڑھنا مغرو ہے یہ فقہ میں ہے نفل نماز کو کہا جاتا ہے ایک سجے کو نہیں کہا جاتا سجدہ الگ عنوان ہے نفل حل الگ عنوان ہے نافل ایک مستقل پورا پورا نواز ہے اس میں نو ارکان ہیں نواجوات ہیں سنتیں ہیں سجدہ صرف ایک عمل ہے ایک سجدہ ہے دو الگ موضوع دو الگ عنوان ہے یہ تو ایک عنوان کے مغرو ہونے سے دوسرا عنوان مغروح ہونا ہے اس کا حکم دوسرے پر لگانے لگانا کسی صورت میں صحیح نہیں ہے وہ عنوان ہی الگ ہے عمل ہی الگ ہے صرف جو ہے ایک جس اشتراک پہ حکم لاگو نہیں کر سکتے اگر سائزہ کسی ہاں اگر شاہجہ نماز کی جزو ہونے پر مغروح ہے تو بھی ساز تلاوت بھی مغرو چاہیے چاہیے تھا جبکہ کوئی بھی ایسا نہیں کہتے تو صرف سہجۂ شکر کا مغروح قرار دینا بلا دلیل شریع یہ بلا دلیل شریعے جس کی کوئی شرید دلیل نہیں اور یہ کسی صورت درست نہیں ہے جبکہ ہم شاش علیہ رحمٰ کے پیرکار ہونے کے لحاظ سے آپ نے بدو نے کسی قید کے سائز شکر کو مستحب کرا دیا ہے ہاں جی اور آپ یہی تو جو ہے جو لوگ مغروف کہتے ہیں یہ شاشید کے اس حقوں کی منافی ہے اس کے خلاف ہیں جو مغروف ہوتے ہیں کیونکہ شاخ جب کوئی قید نہیں لگاتے ہیں آپ قید لگائیں گے تو اس کے خلاف ہوگی ٹھیک ہے جی تیسرا جو ہے اور علامہ بشیر کا یہ کہنا کہ کل یعنی نفل مغروح ہونے سے جز بھی مغروح ہوتی ہے یعنی سائزہ بھی یہ دلیل بھی ساخت کمزور ہے کیونکہ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی بات صحیح ہے تو کیا کل یعنی ہاں جی نفل کے تمام اعضاء عاصر اور صبح کی نماز کے بعد مغرو ہیں یا صرف سجدہ ہاں یعنی یا صرف سجدہ تو تو صرف شہزہ کیوں تو صرف شہزاد کیوں کیونکہ وہ صرف سجدہ کو مغروب سمجھتے ہیں اگر تمام اعزاء مغروع سمجھیں تو ہمیں بہت بڑے مشکل لازم آتے ہیں صرف اساتذہ کو کہیں یہ کیوں کر کوئی تخصیص بلا دلیل ہے لہذا آ کر نفل مغروح ہونے پر جس کے اعضاء مغروح ہیں تو پھر مثلاً بادشاہ کے پیروکاروں کو آشر و شبہ کی نماز کے بعد منہ مو پر موہ لگانا چاہیے موہ لگانا پڑے گا چاہے گا چاہیے اور تلاوت قرآن دعا کوئی بھی نہیں پڑھ سکے گا کیونکہ یہ سب نفل کے اعضا ہیں ٹھیک نہیں نہ کہ صرف سجزاد سجا شکر اور نفل لہذا جو ہے یہ ہمارے سن... تعلیمات کے خلاف ہیں ہم ہمارے صبح کی نماز کے بعد بھی دعائیں ہیں ہاں فرض کی نماز کے بعد دعائیں ہیں تلاوہ دقرآ ہیں ہاں چونکہ نفل کے اعزاد جو ہے صرف سائزہ نہیں ہے علم کا پڑھنا ہے سورت کا پڑھنا ہے دعاؤں کا پڑھنا ہے درود کا پڑھنا ہے سغات پڑھنا ہے اور کوئی بھی دعا کا پڑھنا ہے یہ سب نفل کے اعضاء ہیں تو نفل کے ان تمام اذا میں سے صرف سجہ مغرو یہ بالکل جو ہے بلال, بلال دلیل ہے یہ نہایت ہی سخی اور کمزور کم بات ہے اور سجۂ شکر اور نفل دو الگ الگ موضوع ہیں ٹھیک جی دو الگ الگ موضوع اور سد شکر سرجۂ شکر کا کو نافل کوئی بھی نہیں بولتا سردا شکر کوئی بھی نفل بول نہیں بولتا ساد شکر سجا شکر ہی بولتا ہے دو الگ موضوع ہیں تو ایک کے یعنی نفل کے نماز کے نبی نماز کے مغروع ہونے سے صبح کی نماز آصی نماز کے بعد سرجیہ شکر جو کہ بالکل الگ عنوان ہے اور موضوع ہے حکم سرحد نہیں کرتا ایک حکم جب ان کے موضوع ہی الگ ہے تو ایک کے حکم دوسرے پر سرحد نہیں کرتا اور یہ علمی طور پر اس کو بولتے ہیں قیاد مال فارغ, مال فارغ ہے ان دو الگ موضوع ایک کے مغرو نے اس کے حکم بلال دلین دوسرے پر لگا دیتے ہیں صرف اس کے اندر بھی ایک سجدہ ہے جو سجسا ہاں یعنی یہ بات جو ہے انتہائی غلط ہے ایک موضوع کے مغرب سے دوسرا جو موضوع جو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے الگ عنوان وہ حکم دوسرے پر لاگو کرنا ہے یہ پھر ایسا کوئی حکم نہیں ہے اور ان کے درمیان کوئی اشتراک نہیں ہے کیونکہ موضوع یہاں الگ ہے نہ فل ایک مجموعہ یا کا نام ہے صرف ایک سردے کا نام نہیں صرف ایک رکو کا نام نہیں صرف ایک تصویر کا نام نہیں ہے اور میں نو ارکان کیوں نکر رکن ہے واجبات ہیں یہ سجائے شکل ایک اس ایک سجدہ ہے لہذا اس نفل کے مغرونے سے سجدہ شکل جو کہ بالکل الگ تھلگ عنوان ہے اس کو حکم اس پر کسی بھی فقہی اصولی قانون کے مطابق اس کو لاگو نہیں کر سکتے نمبر پانچ کسی بھی قلمی دعوت میں بھی عصر و صبح کی نماز کے بعد جو ہے صبح کے نماز کے بعد شج شکر سے منع نہیں کیا ہے تو نہ بھی میں منع ہے دعوت میں منع ہے لہٰذا جو لوگ صورح کی فرض نماز اور اشر کے فرض نماز کے بعد شہزۂ شکر سے شہزۂ شکر سے منع کرتے ہیں یہ قرآن سنت اور شکر آوت اور شجل صاحب کی پیرانی ترکت کی تعلیمات کے خلاف ہے البتہ یہ شہر شکر مستحب اور سنت عمل ہیں واجب نہیں ہیں اور سزائے میں چار جگہوں پر واجو ہے اور گیارہ جگہوں پر سنت ہے مصطاف ہے وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے لیکن ایک سنت کو بھی ہم بلا وجہ کیوں روکیں جب ہمارے تعلیمات اس کو منع نہیں کرتا ہے تو ہم کیوں روکیں ہاں دوسرے مذاہب اور سنت کے اندر ہاں وہ لوگ اگر نہیں کرتے وہ نہیں کریں ان کے وہ چاہکامات میں ہمارے ساتھ اختلافات ہیں ہاں جی تو ان سے ہمارا کوئی نہ جھگڑا ہے نہ اختلاف Other... 왕, وہ اپنی فقبر عمل کریں گے ہم اپنی فقبر عمل کریں گے ہاں ان کے ہاتھ تو ہم نے ان کے مدارس میں زندگی گزارا تو کوئی سہجی کسی بھی نماز کے بعد کوئی سہذ شکر نہیں ہے اور کسی بھی نماز کے بعد کوئی سہجر ہم نے کہتے نہیں دیکھا ہم نے بھی ان کے میں زندگی گزارا ہے تو لہذا ان کے ان کی تعلیمات سے ہم مانگیے کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کی تعلیمات کو سمجھنا ہے شاخت کے کو سمجھنا ہے اس کے مطابق دیکھنا ہے امیر امیر کی دعوت کو دیکھا اس کے مطابق دیکھا ہمارے بزرگان دین کی جو ہے تعلیمات ان کی شیرعی عملی دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اور قرآن دیکھتے ہیں وہ کیا کہ قرآن کوئی ایسی چیز کہتا کرتا ہے خوب ایسا جب کوئی چیز نہیں ہے قرآن تو کہتے ہیں شکر تم لاز دن نہ تو میرے نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو میں نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا یہ بشارت بھی دے رہے ہیں تو پھر ہمیں نہ کرنے کا کوئی وجہ نہیں بنتا لہٰذا دین گرام خلاصہ یہ ہے سرد شکر کسی بھی فرض نماز کے بعد ہاں جی اس کا انجام دینا باعث ثواب اور مستطہ عمل ہے ہاں جی اور ہمارے تمام بزگان دین قرآن درکت اور اس چیز کو سنت سمجھتے ہوئے باعث ثواب سمجھتے ہوئے کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالی تعالیٰ آپ کو اس سجدے کی برکت سے آپ کی نماز قبول ہوگی آپ کی دعائیں قبول ہوگی کیونکہ بندہ سجدے کی حالت میں جو دعائیں کرتی ہیں وہ رات نہیں ہوتی چونکہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب ترین حالت بندے کا سجدہ ہے ہاں یہ جی پیار نبی نہیں فرمائے بندہ جس حال میں اللہ سے سب سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے وہ سزے کی حالت ہے اور سزے کے حالت میں آپ جو بھی اللہ سے دعائیں مانتے ہیں قبول ہوتی ہیں لہذا جو ہے سجدہ شکر کو منع کرنا یہ نہ فقے کے مطابقت کے مطابقت کرتی ہیں اور نہ برغان کی سیرت اور نہ قرآن کسی سے ہم آنگے نہیں ہیں لہٰذا یہ سجا جو منع کرتے ہیں وہ فقی روشنی میں صحیح نہیں ہے ہاں جی اور بزگان کی تعلیمات کی روشنی میں صحیح نہیں ہے صحیح ہے کہ یہ عمل جب بھی آپ کو توحیق ہو ہاں جی مشتاب عمل ہے کریں آپ کو ثواب ملے گا حاضر ملے گا آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں میں اور اضافہ فرمائے گا میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو برزگان کی تعلیمات کو صحیح سمجھ کر اس کی صحیح روح عوام تک پہ پہنچانے کے عوام کو عمل کرنے کی توحید عام